بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما بسمر الارض وہو العزیز الحکیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں بے حد رحم کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے صورت الحدید کی پہلی آیت کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے حیوانات نباتات اور جمادات ہیں سب اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ ذات برحق اپنے لیے کسی قسم کے ساجھی اور اولاد وغیرہ سے پاک ہے وہ اکیلا ہے اور ہر قسم کی عبادت کا تنہا حقدار ہے ربوبیت علوہیت، علم قدرت اور مخلوقات کی تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے